ان کتاب فاری في سجین ہر ایسا نہیں چاہیے یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے ام سجین اور تمہیں کیا معلوم سجین میں رکھا ہوا امال نامہ کیا چیز ہے <کتاب> وہ <مرقوم> ایک لکھی ہوئی کتاب ہے اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی اللہ دینی جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں وما يكذب به إلا كل معتد اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہو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 ہرگز نہیں بلکہ جو عمل یہ کرتے رہے ہیں اس نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ہرگز نہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے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 بل كتاب ری لفی علی خبردار نیک لوگوں کا اعمال نامہ اللی میں ہے او میں علی اور تمہیں کیا معلوم کہ الین میں رکھا ہوا اعمال نامہ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 بڑی نعمتوں میں ہوں گے آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے تعریفی اون ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لو گے کم انہیں ایسے خالی شراب پلائی جائے گی جس پر مہر لگی ہوگی موم وفی والی کفل فصل متنا اس کی مہر بھی مشک ہی مشک ہوگی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 کہ جس سے اللہ کے مقرر بندے پانی پیئیں گے ان انجوم کی نو المنو ابھکو جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے وہ ادو بیم اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے کالبو فکی اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے لو ال <لَضَالُونَ> اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں سلو آل حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے رو <مُرُون> آرام دے نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے هَلْ بل خوف <يَفْعَلُون> کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے